باب سینتس بارگاہ خداوندی کے مقربین کی نماز اب ہم نماز کی کیفیت اس کی حیت شرائط اور آداب ظاہری و باطنی کو بقدر وسط فہم و شعور بیان کریں گے تفصیل سے بچنے کے لیے بزرگان دین و اسلاف کرام کے اقوال کو دوسرے ابواب کی طرح پیش نہیں کریں گے کہ وہ اقوال بکثرت ہیں اور ان کی نقل کرنے سے ہمارا مقصد ایجاز او اختصار فوت ہو جائے گا ادائیگی نماز کے لیے تیاری مسلمان کو چاہیے کہ نماز کے وقت آنے سے پہلے تہارت کی خاطر وضو کرے وضو کو نماز کا وقت آ جانے پر موقوف نہ رکھے تاکہ وقت سے پہلے وضو کر لینے کے باعث آداب نماز کی پوری پوری, پوری پابندی ہو سکے نماز کا وقت معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زوال کی پہچان ہو اور قدموں کے فرق سے بھی آگاہی ہو اس لیے کہ دن کبھی بڑا ہوتا ہے اور کبھی چھوٹا زوال کے سلسلے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک اجسام کا سایہ گھٹتا رہے تو وہ دن کا نصف اول ہے جب سایہ بڑھنے لگے تو وہ دوپہر کے بعد کا حصہ ہے یعنی دن کا نصف دوم ہے اس وقت سے زوال شروع ہوتا ہے جب زوال کو پہچان لیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ آفتاب کتنے قدموں پر ڈھلتا ہے تو اس طرح وقت کا اول اس کا آخر اور اثر کا وقت معلوم ہو جائے گا اول سے مراد ظہر کا اولین وقت اور آخر سے مراد ظہر کا آخر وقت ہے جس کے بعد اثر کے وقت کی ابتدا ہوتی ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ قارئین کرام پانچویں یا چھٹی صدی ہجری میں گھڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں وقت کی پہچان صرف سائے سے ہوتی تھی اور اس کے لیے لوگ یہ اہتمام کرتے تھے کہ لکڑی کھلی جگہ پر گاڑ کر سایہ کے مصل یا دو مسل ہونے کا صحیح اندازہ لگاتے تھے دمشق میں شاہی محل پر ایک گھڑی ایک مسلمان عالم حیت, نے عالم حیت نے بنائی تھی لیکن ہر ایک اس سے استفادہ نہیں کر سکتا تھا اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے اسی طرح منازل قمر کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ طلوع فجر کو پہچانا جا سکے اور رات کے اوقات کا بھی علم ہو تاکہ عشاء تہجد اور فجر کی نمازیں وقت پر ادا ہو سکیں لیکن یہ تمام امور بہت تفصیل طلب ہیں اس لیے ان سے قطع نظر کی جاتی ہے نماز کس طرح شروع کرے جب نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے سنت موقع پڑھے سنت موقع کی ادائیگی میں خاص راز اور مصلحت یہ ہے اور اللہ تا زیادہ جاننے والا ہے کہ انسان کے باطن میں جو پرا گندگی اور انتشار موجود ہوتا ہے یعنی لوگوں سے میل جول حصول معاش کے کاموں میں مشغولیت سہو و نسان کھانے پینے کی خواہش اور سونے کی عادت یہ تمام باتیں اس پر گندگی کا باعث ہوتی ہیں اور ہمت ان امور میں مشغول رہ کر خیالات کی پریشانی کا باعث بن جاتی ہے تو جب فرائض کی ادائیگی سے پہلے سنتیں ادا کرے گا تو اس کا باطن نماز کی طرف رجوع ہوتا ہے اور مناجات الہی کی ادائیگی کے لیے آمادہ و تیار ہو جاتا ہے اس طرح سنت مقدہ کی ادائیگی کے باعث اس کے باطن سے ظلمت اور قدورت جاتی رہتی ہے اور صلاحیت مناجات پیدا ہو جاتی ہے اور باطن درست ہو کر فرض کی ادائیگی کے قابل بن جاتا ہے اس طرح سنت کا ادا کرنا ایک صالح مقدمہ یعنی پاکیزہ پیش خیمہ ہے جس سے برکات کا نزول ہوتا ہے اور فیض کو بندے تک راہ ملتی ہے سنت ہائے موقعہ ادا کرنے کے بعد فرض کی ادائیگی کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں اثر نو ان گناہوں سے توبہ کرے جو اسے سے سرزد ہو چکے ہیں خواہ وہ عام ہوں یا خاص یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ عام میں شمار کیے جاتے ہیں جن کی طرف شریعت نے اشارہ فرمایا ہے اور کلام مجید اور احادیث میں ان کے بارے میں سراحت کی گئی ہے اور خاص گناہ کسی شخص کی مخصوص روحانی حالت سے متعلق ہوتے ہیں پر خواہ کوئی شخص ہو اس کے باطن کی صفحہ کے اعتبار سے کچھ گنا ہوتے ہیں جن کو ہر ایک نہیں پہچان سکتا ہے صرف صاحب حال ہی ان کو پہچان سکتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے بندگانے ابرار کی نیکیاں مقربین کے سی یعنی گناہ ہوتے ہیں نماز با جماعت کی تاکید ہر شخص کو نماز با جماعت ادا کرنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جماعت کی نماز منفرد کی نماز سے ستائیس گنا فضیلت میں زیادہ ہے جب نماز کی ابتدا کرے تو قبلا روح ہو کر باطن میں بارگاہ لاہی کی طرف توجہ کرے یہ خیال کرے کہ بارگاہ لاہی میں حاضر ہے اور کل اعود برب الناس پڑھے اور اپنے دل میں آیت توجہ پڑھے یعنی انی وجہ من مشرقین یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ یہ احناف کا مسلک نہیں ہے قارئین کرام ملحوظ رکھیں کہ نماز کے سلسلے میں حضرت شیخ المشائق جو جزیات تحریر کر رہے ہیں وہ شافعی مسلک کے اعتبار سے لکھ رہے ہیں اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے یہ آیت توجہ نماز سے یہ آیت توجہ نماز سے پڑھی جائے تاکہ کشودگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد قبلے کی طرف بظاہر منہ کرنے کے ساتھ حاصل ہو جہت کی یہ تخصیص نماز کی جہت قبلہ کے علاوہ ہے آیت توجہ پڑھنے اور قبل روح ہونے کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو اس طرح اٹھائے کہ وہ شانے کے برابر آ جائیں اور دونوں انگوٹھے دونوں کانوں کی لو کے پاس ہوں اور انگلیوں کے سرے یعنی پورے کانوں کے قریب ہوں اس وقت انگلیاں باہم ملی ہونی چاہیے اگر کوئی کھلی رکھتا ہے تب بھی جائز ہے لیکن ملانا اولا ہے اس لیے کے بعض فکہ نے کہا ہے کہ نشر کا مطلب ہتھیلیوں کا کھولنا ہے انگلیوں کا کھولنا نہیں ہے اب تقبیر کہے اور یہ خیال رکھے کہ اکبر کے کی بے اور رے کے درمیان الف کی آواز یا حرکت پیدا نہ ہو یعنی اکبر اقبار نہ بن جائے بس اکبر کو جزم کے ساتھ پڑھے اور اللہ کہتے وقت اللہ کو کھینچ کر ہے پڑھے لیکن ہاں پر جو پیش ہے اس کو زیادہ نہ بڑھائے جب تک دونوں ہاتھ شانوں کے برابر نہ پہنچ جائیں اور پہنچ کر ٹھہر نہ جائیں اس وقت تک تکبیر نہ کہیں تقبیر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو جھٹکے بغیر چھوڑ دے تقاضائے وقار ہے کہ جب قلب کو سکون و قرار میسر آ جائے تو اس کے تمام اعضاء و جوارح بھی قلب کی طرح پرسکون و پروقار ہو جائیں جو عمر زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہے اس کی پابندی کریں نماز کی نیت اور تقبیر کہنے میں زیادہ وقفہ نہ کرے کہ تقبیر کہتے وقت اس کے دل سے یہ بات محف ہو جائے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے یعنی نیت کے بعد فورن تقبیر کہے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی امتیازی بات موجود ہوتی ہے اور نماز میں صفوت یعنی امتیازی چیز تکبیر اولا ہے اس تکبیر اولا کی امتیازی شان ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ نیت اور ابتدائے نماز کا محل ہے شیخ ابو سراج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سالم رحمتہ سنا ہے کہ نیت اللہ کے ساتھ اللہ کے واسطے اور اللہ کی طرف سے ہے پس نمازی کی نماز میں نیت کے بعد جو آفتیں داخل ہوتی ہیں وہ سب شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں اس دشمن کی آفتیں خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں وہ اس نیت کے ہم وزن نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کے واسطے اور اللہ کے ساتھ ہے ہر چند وہ نیکیاں مقدار میں قلیل ہوں اللہ تعالی کے حضور میں اس طرح کھڑے ہوں کہ مابین کوئی ترجمان نہ ہو شیخ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ نماز کس طرح ادا کرے تو انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ تعالی کے حضور میں اس طرح کھڑے ہو جس طرح قیامت کے روز اس کے حضور میں کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالی کے روبرو اس طرح کھڑے ہو کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہو رب ظل جلال تمہارے سامنے ہو اور تم اس سے مناجات کر رہے ہو اس وقت تم کو یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ تم ایک عظیم الشان بادشاہ کے روبرو حاضر ہو بعض عارفان حق سے دریافت کیا گیا کہ پہلی تکبیر تکبیر اولا کس طرح کہنا چاہیے تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم اللہ اکبر کہو تو اللہ اکبر کے الف کو ادا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت لام کے ساتھ اس کی سطوت و حت اور ہا ادا کرتے وقت اس کے قرب کا تصور کرو بعض حضرات صوفیاء کرام جس وقت تکبیر کہتے ہیں وہ اسی دم عظمت الہی اور اس کی قبریائی کے مطالعہ میں سراپا مستغرق ہو جاتے ہیں اور ان کا باطن انوار الہی سے منور ہو جاتا ہے اس وقت یہ تمام عالم اس کے دل کی وسطوں میں رائی کے اس ایک دانے کے برابر ہو جاتا ہے جو کسی وسیع اور فراخ زمین پر پھینک دیا گیا ہو ایسا صاحب باطن وساوے سے نفسانی سے کیا ڈر سکتا ہے اور دنیا کا خیال اس کے دل میں کس طرح آ سکے گا جو اس کی نظر میں رائی کے ایک دانے کے برابر ہو گئی ہے اور وہ بھی وہ دانہ جو پھینک دیا گیا ہے بس وسوسے اور نفسانی خواہشات اس بندہ حق کی راہ میں مزاحم نہیں ہو سکتے بائیں ہما وہ بندہ حق صرف اسی پر قناع نہیں کرتا اپنی روحانی لطافت اور پاکیزگی کے باعث عظمت اور جبروت الہی کے مطالعے میں مصروف او مشغول رہتا ہے یعنی اس کی روح اس مطالعے میں مصروف ہوتی ہے اس کا دل نیت میں مشغول ہوتا ہے اس وقت نیت نماز اپنے بہترین صفات کے ساتھ عظمت الہی کے نور میں اس طرح پوشیدہ طور پر موجود ہوتی ہے جس طرح آفتاب کی روشنی میں ستارے موجود رہتے ہیں اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑے اور دونوں کو سینے اور ناف کے درمیان رکھے اور دستے راست کو اس کی کرامت کے باعث دستے چپ کے اوپر رکھے انگشتے شہادت اور انگشت وسطی کو کھنچا ہوا کلائی پر رکھے اور باقی تینوں انگلیوں سے بائیں ہاتھ کو کلائی بائیں ہاتھ کو یعنی کلائی کو گرفت میں لے فصل رب کا ون ہر کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے کے نیچے رکھ کر سینے کے نیچے ایک رگ ہے جس کا نام نہر ہے پس ون کے مانی ہوئے کہ اپنا نام اپنا ہاتھ نہر کے اوپر رکھو بعض صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ون ہر کے معنی ہے اپنے سینے کو قبلہ رخ رکھو اور اس میں ایک راز مخفی ہے جو پردہائے غیبس سے ہی اس پر کشف ہو سکتا ہے ہاتھ باندھنے میں بھی ایک نقطہ پوشیدہ ہے ہاتھ باندھنے میں جو نقطہ پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اپنی لطیف حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے اس کو شرف و بزرگی بخشا ہے اس کو اپنی توجہ کا محل اور وہی کا مورت بنایا ہے اس کو زمین و آسمان میں اس طرح برگزیدہ بنایا ہے کہ اس کی یہ بزرگی روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ارضی بھی ہے اور سماوی بھی انسان کو کو اس نے اپنی حکمت سے راست قد یعنی چوپاؤں کے خلاف اور بلند و بالا بنایا ہے دل سے لے کر اوپر تک یعنی دل سے اوپر کا حصہ اسرار آسمانی کا خزینہ ہے اس طرح روحانی جذبات نفس کے جذبات کے مقابلے اور محاربے میں مصروف رہتے ہیں اس تصادم اور جنگ کی وجہ سے فرشتوں اور شیطان کے اثرات کی کشمکش جاری و ساری رہتی ہے یہ مقابلہ اور کشمکش نماز کے وقت زیادہ شدید ہو جاتی ہے اس وقت ایمان اور طبیعت میں کشاکش پیدا ہو جاتی ہے اس وقت نمازی کا دل جو سماوی بن گیا ہے فنا اور بقا کے درمیان آمد و شد میں مصروف ہوتا ہے کیونکہ چونکہ نفسانی جذبات اپنے مرکز سے اوپر کی طرف سعود کرنا چاہتے ہیں اور اعضاء و جوارح کا ان باطنی کیفیات و تصرفات سے ایک طرح کا تعلق ہے اس لیے اس وقت دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر گویا نفس کو مقیت بنا لیا جاتا ہے اور نفسانی جذبات کو سعود سے روک دیا جاتا ہے نفس کے مفید ہو جانے کا پتا اس صورت میں چلتا ہے کہ اس کے بعد نفسانی تصورات کا سعود نماز میں موقوف ہو جاتا ہے اس سعود نماز میں موقوف ہو جاتا ہے اسی لیے اس وقت نمازی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے یہ شاید اسی وجہ سے ہو اس نقطے کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی اور یہ مذہب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اس کے بعد انی وجہ تو وجہیہ آخر تک پڑھے نماز سے پہلے جس توجہ کی ضرورت تھی جسم کے رخ کی صفائی کے لیے تھی اور یہ دعا جو درج ذیل ہے اس لیے کہ اس سے قلب کا رخ پاک و صاف ہو جائے دعا یہ ہے اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي وأطرفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاك فإنه... لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سي سي سيئها فإنه لا يصرف, السوء لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وصعديك فالخير كله بيدك تباركت وتعاليت وأستغفرك وأتوب إليك قیام کے وقت سر جھکا دینا نظر سجدہ گاہ پر مرکوز رکھنا چاہیے قیام میں ضروری ہے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو دونوں گھٹنوں کمر اور بدن کے دونوں جوڑوں کی خفیف سی لچک اور جھکاؤ کو بھی دور کر دے یعنی نماز میں اس طرح کھڑا ہو کہ وہ اپنے تمام جسم کے ساتھ زمین کی طرف نگران ہے اس طرح اس کے تمام اعضاء خوشو و خزو میں مصروف ہو سکیں گے قیام. قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان چار انگلیوں کے بقدر فاصلہ ہونا چاہیے کیونکہ دونوں ٹخنوں کا ملانا منع ہے اس طرح ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ سے اونچا نہ کیا جائے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اس طرح ایک پاؤں پر زیادہ زور دینا اور ایک پر کم زور دینا بھی مناسب نہیں ہے بلکہ دونوں پاؤں پر زور برابر ہونا چاہیے اسی طرح اشتعمال سوما بھی مکرو ہے یعنی نمازی کا اپنے سینے کی طرف ہاتھ نکالنا صدل سے بھی اجتناب کرنا چاہیے یعنی لباس کے کناروں کو زمین کی طرف لٹکانا اس صورت میں تقبر پایا جاتا ہے اسی حکم میں وہ شخص بھی داخل ہے جو اپنے کپڑوں کو اپنے چاروں طرف لپیٹ کر اور کپڑوں کے اندر ہاتھ کر کے رکو اور سجدہ کرے اسی طرح دونوں ہاتھوں کو اپنی قمیض اور کرتے کے نیچے کرے یا سجدے کے وقت اپنے لباس کو اٹھائے اسی طرح کولہوں پر دونوں ہاتھ رکھنا اور دونوں بازوں کو پسلیوں سے علیحدہ کرنا بھی منع ہے جب ان شرائط اور مقروحات سے محفوظ قیام مکمل ہو جائے تو توجہ کی آیت اور دعا جو مذکور ہو چکی ہے پڑھے اس کے بعد تعوز اعوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھے اور ہر رکات کے شروع میں قرت سے پہلے تعوز پڑھے پہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد اور اس کے حیت آجزی خوف تعظیم سر فاتحہ اور اس کے بعد کرت کرے سر فاتحہ اور کرت حضور قلب جمیت خاطر دل و زبان کی ہم آہنگی جس میں حز وافر قرب وصل حیت عاجزی خوف تعظیم وقار مشاہدہ اور مناجات کے تمام آداب موجود ہیں یعنی ان تمام کیفیات کے ساتھ پڑھے اگر امام ہو مقتدی نہیں ہے تو سورت تو سر اور کرت کے سکوتے ثانیہ میں یہ دعا پڑھے اللہ باعد و بین خطا کما باعدت بین المشرقی ول مغربی من نقنی منل خطہ اب ادو منسو ال مخصل خطا یا بلائی و سلجی و برد اگر اس دعا کو پہلے سکوتھی میں پڑھ لے تو بہت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر نمازی اکیلا یعنی منفرد ہے تو اس کو قرت سے پہلے پڑھے بندۂ حق کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی تلاوت اس کی زبان کی گویائی ہے اور اس کے معنی اس کے دل کی گویائی ہیں جس طرح ایک شخص جب کسی شخص سے جس طرح جب ایک شخص کسی شخص سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنی زبان میں گفتگو کرتا ہے اور اپنے دلی خیالات کا اظہار کرتا ہے اور جہاں زبان سے بولے بغیر ہی کسی کو کچھ سمجھایا جا سکتا ہے تو ایسا بھی کیا جاتا ہے لیکن جہاں گفتگو کے بغیر کچھ سمجھانا ناممکن ہوتا ہے تو اس وقت پر زبان ہی سے اس کی ترجمانی کی جاتی ہے لیکن اگر قلب کی موافقت کے بغیر زبان سے کچھ کہا جائے تو اس کے معنی ہیں کہ اس وقت زبان اس کی ترجمان نہیں ہے اور نہ قاری متکلم ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ خداوند عالم کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کرے اور نہ اس ضرورت میں وہ خداوند تعالی کی طرف متوجہ ہو کر اس کی باتیں سمجھتا ہے بلکہ اس کا دل اس بات سے ناواقف ہے جو کچھ وہ زبان سے ادا کر رہا ہے بلکہ صرف وہ زبان کو حرکت دے رہا ہے حالانکہ تقاضائے حال یہ تھا کہ اس کا کلام اس کے دل سے نکلے یا وہ توجہ سے سنے خاصان بارگاہ الہی کا کمترین درجہ یہ ہے کہ نماز میں تلاوت کے وقت ان کا دل ان کی زبان کا ساتھ دے یعنی دل اور زبان دونوں جمع ہوں بارگاہ ایزدی کے خواص کے دوسرے احوال اور بھی ہیں جن کی تفصیل بہت طویل ہے اس لیے ان سے قطع نظر کی جاتی ہے اس سلسلے میں بعض بزرگوں کے ارشادات ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنی قرت کے سوا اور کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا یعنی میری قرت میں کوئی چیز دخل انداز نہیں ہوتی شیخ عامر رحمتہ اللہ علیہ بن عبداللہ سے پوچھا گیا کہ نماز میں آپ کو دنیا کے کسی کام کا خیال آتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ نیزوں کی نوک سے مجھے چھیدا جانا زیادہ گوارا ہے بمقابلہ اس کے کہ مجھے نماز میں ان چیزوں کا دھیان آئے جن کا تم کو نماز میں دھیان آتا ہے ایک اور بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ نماز میں آپ کے دل میں دنیا کے بارے میں کوئی خیال آتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ نہ نماز میں اور نہ نماز کے علاوہ کسی اور وقت میں دنیاوی کاموں کے بارے میں غور کرتا ہوں بعض ایسے حضرات ہیں کہ جب وہ نماز میں اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو عنابت کے درجے کو پہنچتے ہیں اور اس صفت کے مصداق بن جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے رجوع الالحق یعنی عنابت کو مقدم رکھا ہے اور فرمایا منیبینہ الہی و وعقیم و تم اس کی طرف رجوع کرو اور اس سے ڈرو اور نماز کو قائم کرو بس ایک بندہ حق یعنی مخلص بندہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اس طرح کہ وہ ماسوا الحق سے بری اور بیزار ہوتا ہے اور وہ ایسے سینے کے ساتھ جو اسلام کے ذریعے کشادہ ہے اور ایسے دل کے ساتھ جو نور ایمان سے منور ہے نماز پڑھتا ہے بس جو کلمہ قرآن پاک اس کی زبان سے نکلتا ہے اس کا دل اس کو سنتا ہے اور وہ کلمات اس کے دل کی فضا میں اس طرح گونجتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور آواز اس فضا میں سنائی ہی نہیں دیتی اس وقت وہ کلمات حسن فہم اور توجہ کی لذت نعمت کی بدولت اس کے دل پر طاری ہو جاتے اور چھا جاتے ہیں اور اس وقت اس کا دل اس تما کی حلاوت اور کامل یادداشت کے ساتھ اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور وہ ان کلمات کے معنی لطیف اور مضامین شرف کا ادراک کر لیتا ہے یہ معانی جو اس کو حاصل ہوتے ہیں ایسے ہیں جن کی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی بلکہ وہ محض پوشیدہ غور و فکر کا نتیجہ ہوتے ہیں اس لیے کہ قرآن کے ظاہری معنی نفس کی غذا ہیں جن کا تعلق عالم حکمت اور شہادت سے ہے نفس سے بہت قریب ہیں جو حکمت کے قواعد کو قائم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور نفس سے مطمئنہ ان کو حاصل کر لیتا ہے لیکن قرآن کی جو باطنی معنی ہیں ان کا انکشاف عالم ملکوت کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ نفس کے بجائے دل کی غذا ہیں جن کی بدولت روح جبروت الہی کے مقدس پردوں تک اس کی عظمت کا مشاہدہ کر کے پہنچ جاتی ہے اور اس کو مشاہدہ اور مطالعے عالم جبروت کے ذریعے شوق و محبت کے گرداب میں رہ کر ہی کامل استغراق نصیب ہوتا ہے جیسا کہ حضرت مسلم بن یسار رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک روز بسرہ کی مسجد میں نماز پڑھی اثنائے نماز میں مسجد کا ایک ستون گر پڑا اور اس کی آواز بازار والوں تک پہنچ گئی لیکن ان کے استغراق کا یہ عالم تھا کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوئی اور یہ اسی طرح نماز میں کھڑے رہے رکو قیام کے بعد جب رکو کا وقت آئے تو کرت کے اختتام اور رکو میں قدرے فصل پیدا کرے اور رکو اس طرح کرے کہ اوپر کا حصہ جھک جائے مگر نیچے کے حصے میں کہیں خم پیدا نہ ہو بلکہ وہ اس طرح سیدھا ہو جس طرح حالت قیام میں سیدھا ہوتا ہے دونوں گھٹنوں میں قطعی خم نہ ہو اور نہ کوہنیاں پہلوؤں سے الگ ہوں جس طرح کمر جھکائی ہے اس طرح گردن کو بھی جھکائے اور دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر اس طرح رکھے کہ انگلیاں کھلی ہوئی رہیں جناب مصعب بن سعد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں, میں نے سعد بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھی رکو میں میں نے اپنے دونوں ہاتھ رانوں اور گھٹنوں کے درمیان رکھے اور دونوں گھٹنوں کو ملا لیا تو انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر فرمایا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھو اور اے میرے فرزند ہم بھی پہلے ایسا ہی کیا کرتے تھے لیکن ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم گھٹنوں پر ہتھیلیاں رکھیں رکو میں سب ربی العظیم کہا جائے اور زیادہ سے زیادہ گیارہ مرتبہ لیکن اس طرح جب رکو میں اچھی طرح جھک جائے اور سر اٹھانے سے پہلے یہ تسبیح ختم کر لی جائے سر اٹھانے کے بعد, کتنا سر اٹھانے کے بعد کہنا تعداد میں شامل نہ ہوگا رکو میں جاتے اور سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں یہاں مترجم نے حاشیوں میں لکھا ہے کہ یہ احناف کے مسلک کے خلاف ہے حضرت مصنف علیہ الرحمہ چونکہ شافعی مسلک رکھتے تھے اس لیے یہ فرمایا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے رکو میں نگاہ پاؤں کی طرف رکھنا چاہیے کہ یہ سجدہ گاہ کی جانب دیکھنے سے خوشو میں زیادہ خوشو سے زیادہ مقرب ہے یعنی اس میں خوشو پیدا ہوتا ہے البتہ قیام کے وقت سجدہ گاہ پر نظر رکھنا ضروری ہے رکو کی تصبیح کے بعد یہ دعا پڑھے اللہ لکا رکعت و لکا خشعت و بکا احسن تو و لکا اسلم تو خشک سمعی و بسری وزمی و آسمی رکو کے وقت چاہیے کہ نمازی کا دل رکو کے حقیقی مفہوم کے مطابق ہو یعنی توازو اور اجز عجما کے آداب رکو سے سر اٹھاتے وقت سمی اللہ علمد یہ الفاظ دل کے ساتھ کہے جب رکو سے اچھی طرح کھڑا ہو جائے تو یہ بل جہر پڑھے رب و مل الردی ون شعین اس کے بعد کہے أصل بلا حقب و کلناب ود انکل جد اگر نوافل میں رکو سے سر اٹھا کر کوما کو كو طول دے کر دے تو چاہیے کہ کہبی الحمد دو بار یا تین بار لیکن فرض نماز میں قوما کو طول نہ دے بلکہ رکو سے سر اٹھانے میں اتنی دفعہ اتنے وقفے کو کافی سمجھے کہ پیٹھ کو آہستگی کے ساتھ سیدھ کرے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھتا جو رکو و سجود کے درمیان اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے کوما کے بعد سجدے میں جائے اور سجدے میں جاتے وقت تقبیر کہے اس وقت حضور قلب ہو حاضر و بیدار ہو اور خوشو کرتا ہوا جائے اور یہ جانتا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے سجدہ کس لیے کر رہا ہے اور کس کے واسطے کر رہا ہے اس لیے کہ بعض سجدہ کرنے والوں کو یہ کشف حاصل ہوتا ہے کہ وہ سجدے میں زمین کی آخری حدوں تک پہنچ گئے ہیں اور اور ملک اور ملک کے کے اجزاء میں ان کی ہستی گم ہو گئی ہے اس کا باعث یہ ہے کہ ان کے دل حیا سے معمور اور ان کی روحیں خداوند قدوس کی عظمت اور کبریائی کو محسوس کرتی ہیں جیسا کہ منقول ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے خود کو اپنے بازوؤں میں چھپا لیا تھا کبھی کبھی سجدہ کرنے والوں کو یہ کشف ہوتا ہے کہ وہ سجدے میں کونوں مکان کی بسات کو طے کر رہا ہے اور اس کا دل کشف و آیا کی فضا میں آزاد پھر رہا ہے چنانچہ جب وہ دل سجدے میں گرتا ہے تو اس کے ساتھ آسمان کے طبق بھی گر جاتے ہیں اس وقت اس کی قوت مشہود کے سامنے اس کی قوت مشہود کے سامنے کائنات کے نقوش مٹ جاتے ہیں اس دم و عظمت الہی کی چادر کے گوشے پر سجدہ ریز ہوتا ہے اس لیے کہ کونوں مکان کی بسات تو وہ لپیٹ چکا ہے یہ درجہ منتہائے کمال کا ہے جس کی طرف ہمت بشری پرواز کرتی ہے بہرحال مراتب عظمت میں اولیاء اللہ اور امبیا علیہم السلام کے درمیان فرق مراتب موجود ہے چنانچہ اس حقیقت کی بنا پر ہر ایک کو اپنے اپنے مرتبے کے مطابق حصہ ملتا ہے کہ ایک اہل علم پر دوسرے صاحب علم کا درجہ بلند ہوتا ہے جس درجے تک انبیاء علیہم السلام پہنچ گئے ہیں اولیاء اللہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے بعض سجدہ کرنے والے ایسے ہیں جن کا ظرف وسیع ہوتا ہے اجب جب روشنی یعنی عظمت الہی کی پھیلتی ہے تو وہ دونوں قسموں سے بحرہ ہوتا ہے اور دونوں بازوؤں کو کھولتا ہے پہلے وہ اپنے قلب کے ذریعے خدا کی تعظیم کے لیے توازو اختیار کرتا ہے اور دوسری طرف اس کی روح فضل و کرم کی بنا پر بلندی تک پہنچ جاتی ہے اس طرح ایسے لوگوں کو جن کے ظرف وسیع ہیں سجدے میں انس ہے حضور غیبت فرار و قرار اسرار و اظہار کے تمام مراتب حاضر حاصل ہو جاتے ہیں اس وقت وہ اپنے سجدے میں دریائے شہود میں شناوری کرتا ہے اور اس کا ایک ایک بال بارگاہی الہی میں ریز ہوتا ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کے بارے میں ارشاد فرمایا سجدہ لکا ثوا ادی و خیالی ول من في السماوات والاردی ول اردی ترہ یہ تو یعنی انقیاد فرما برداری روح اور قلب کے لیے ہے کہ وہ تعاون سجداریز ہوتے ہیں کہ ان میں وہ اہلیت و قابلیت موجود ہے اور کرا یعنی ناگواری اور ناخوشی نفس یعنی نفس انسانی کی طرف سے ہے کہ اس میں بیگانگی موجود ہے سجدے کی حالت میں تین بار سبحانہ ربی اللہ کہے دس بار تک کہنا اس کی حد ہے سجدے میں آنکھ بند نہ کرے بلکہ کشادہ چشم رہے کہ آنکھیں بھی سجدہ کرتی ہیں سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے پھر دونوں ہاتھ ٹکائے پھر اپنا ماتھا یعنی پیشانی اور اس کے بعد ناک کی چوٹی کی طرف دیکھتا رہے اس لیے کہ اس میں سجدہ کرنے والے کے لیے زیادہ خزو خوشو ہے دونوں کپڑے میں لپیٹے بغیر مسلح پر رکھے اور سر دونوں کے بیچ میں رکھے دونوں, ہاتھ دونوں شانوں کے مقابل ہونا چاہیے نہ داہنی طرف ہو نہ بائیں جانب سجدے کی تصبیح کے بعد یہ دعا پڑھے اللہ سجد تو و بکا امن تو و لکا اسلم تو سجد وج الدی خلقہ و صرح و شقسم و بصرہ فتح برقل احسن الخالقین حضرت امیر المومنین ردیلعن سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں یہی دعا پڑھا کرتے تھے سجدے کے مزید آداب سجدے میں دونوں کوہنیاں اپنے دونوں پہلوؤں سے الگ رکھے اور انگلیوں کو قبلہ رخ رکھے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں انگوٹھے کے ساتھ ملائے رکھے اور دونوں ہاتھوں کو زمین پر نہ بچھائے سجدہ کرنے کے بعد تکبیر کہتا ہوا سر کو اٹھائے اور بائیں پاؤں کے بل بیٹھے اپنے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھے کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں ہاتھوں کو اپنے رانوں پر اس طرح رکھے کہ انگلیوں کو نہ ملانے کی کوشش کرے اور نہ ان کو کھولنے کی بلا کسی عمل کے ہاتھوں کو رانوں پر رکھ دے پھر یہ دعا پڑھے رب اغفر و ہمنی وہ دنی وجبنی وافنی و افو فرض نمازوں میں جلسہ استراحت کو طول نہ دے البتہ نفلی نمازوں میں جس قدر چاہے جلسہ استراحت کو طویل کر سکتا ہے جلسہ استراحت میں رب ورحم کا اعادہ کرتا رہے خفیفہ جلسہ استراحت کے بعد تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کر دے اس موقع پر ام کا مکرو ہے یعنی دونوں دونوں سرین کو ایڑیوں پر نہ رکھے اس کے بعد اگر دوسری رکات کے لیے اٹھنا ہے تو خفیف جلسہ استراحت کرے اس طرح باقی رکتیں پوری کرے اس کے بعد تشہد میں بیٹھے اگر نماز معراج کا راز ہے اور معراج قلوب ہے تو تشہد قرار گاہ قرب ہے اور آسمانی طبقات کے درجہ بندی کی طرح نماز کی مختلف حیتوں کی منزلوں سے گزرنے کے بعد اس کی منزل مقصود ہے اتحیات پروردگار عالم پر سلام ہے بعض نمازی کو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور جس سے گفتگو میں مصروف ہے اس کے ساتھ آداب کی رعایت ملحوظ رکھے اور بارگاہ الٰہی میں عرض حال کی کیفیت کو سمجھے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے اور ذات گرامی کو دل کی آنکھوں کے سامنے موجود جانے پھر اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں پر سلام بھیجے یعنی زمین و آسمان میں جس قدر اللہ کے نز نیک بندے ہیں ان سب پر فطری خاصیت اور روحانی تعلق کے ساتھ سلام بھیجے اس وقت اس کا دائیاں ہاتھ اس کی داہنی ران پر ہوگا اور شہادت کی انگلی کے سوا باقی تمام ایک دوسرے سے پیوست ہوں گی بس جب اتہیات میں کلمہ لا الہ الا اللہ کہے تو اس وقت شہادت کی انگلی کو اٹھائے صرف لا پر نہ اٹھائے, انگلی کو بلکل سیدھا نہ اٹھائے. بلکہ اس کا سر خمیدہ ہو. یعنی پورا نیچے جھکا رہے یہ طریقہ خوشو کا ہے اور یہ سمر کی دلالت ہے کہ دل کا قلب انگلیوں تک سرائت کر گیا ہے نماز کا اختتام نماز کے ختم پر اطحیات و درود پڑھ کر اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے اگر نماز پڑھنے والا امام ہے تو صرف اپنے لیے دعا نہ مانگے بلکہ اپنے تمام مقتدیوں کے لیے دعا مانگے ہوشمند امام ایک ایسے دربان کی طرح ہے جس کو سلطان کے دربار کی خدمت سپرد ہے اور اس کے پیچھے تمام ضرورت مند موجود ہیں وہ دربان سلطان وہ دربان سلطان سے ان ضرورت مندوں کے لیے سوال کرتا ہے ان سب کی ضرورتیں اس کے حضور میں پیش کرتا ہے علاوہ ازیں تمام مسلمان ایک دیوار کی مانند ہیں کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی مضبوطی کا باعث ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں کی تعریف اس طرح فرمائی ہے مرسوس گویا وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی مضبوط دیوار کی طرح ہیں کتب سابقہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی اس طرح کی گئی ہے کہ ان کی قطاریں نماز میں ایسی ہوتی ہیں جیسے میدان جنگ میں لوگ صف بستہ ہوتے ہیں ہم نے اپنے مشائق کرام سے معتبر اسناط کے ساتھ یہ سنا ہے کہ مغن بن عیسیٰ نے کعب احبار دلان سے پوچھا کہ اپنے توریت میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کس طرح پائی ہے یعنی الفاظ کیا ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ حضرت محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کریں گے ان کی سلطنت شام تک ہوگی نہ تو وہ فحش گو ہوں گے اور نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہوں گے وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ درگزر اور معافی سے کام لیں گے ان کی امت خداوند ود کی بے حد حمد و ثناء کرے گی ہر خوشی کے موقع پر خدا کی تعریف کر اور بلند مقام پر وہ تکبیر کہے گی وہ وضو میں اپنے اعضاء کو دھوئیں گے اپنے کمر پر تہبند باندھیں گے وہ نمازوں میں اس طرح صف بستہ ہوں گے جیسے میدان جنگ میں سپاہی صف بستہ ہوتے ہیں مسجدوں میں ان کی ہلکی اور باریک آوازیں اس طرح گونجیں گی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ گونجتی ہے اور فضائے آسمانی میں ان کے موزنوں کی آواز گونجے گی امام امام شیطان سے جنگ کرانے میں سب سے آگے ہوتا ہے گویا وہ قائد لشکر ہے اس لیے اس کو دوسرے نمازیوں کے مقابلے میں زیادہ خضو و خوشو کرنا چاہیے چنانچہ نماز کے ضروری آداب کی ظاہری اور باطنی طریقے پر وہ زیادہ پابندی کرتا ہے بلکہ زی ہوش نمازی بھی جس قدر امور ظاہری کو انجام دینے میں آپس میں متفق ہوں گے اسی قدر وہ باطنی امور کی انجام دہی پر بھی اتفاق کریں گے ان کے اس باہمی اتحاد سے تجلیات اور برکات ایک سے دوسرے میں سرایت کر جاتی ہیں اس طرح تمام دنیا کے مسلمانوں میں رشتہ اسلام کی بدولت تعاون اور اتحاد قلبی پیدا ہو جاتا ہے اور اس رشتے کے باعث اللہ تعالی ملائکہ کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر نشانی والے فرشتوں سے مومنین کی مدد فرمائی تھی اسی طرح جنگ شیطان کے وقت تو جنگ کفار سے زیادہ ان ملائکہ کی ضرورت ہے اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم جہادِ اصغر سے فارغ ہو کر جہادِ اکبر کی طرف واپس آئے ہیں ان نفوسِ قدسیہ کے ساتھ نہ صرف ملائکہ ہیں بلکہ انہی نفوسِ قدسیہ کی بدولت یہ آسمان بھی قائم ہیں تکمیل نماز بہرحال جب کوئی نماز سے فارغ ہونے کا ارادہ کرے یعنی جب نماز ختم کرے تو پہلے دائیں طرف سلام پھیرے لیکن اس کے ساتھ ہی نماز سے فراغت کی نیت بھی کرے اس وقت فرشتوں تمام مسلمانوں اور جنت کو بھی سلام بھیجے سلام کرتے وقت گردن کو اس طرح پھیرے کہ دائیں طرف کے لوگوں کو اس کا چہرہ نظر آ جائے دائیں طرف اور بائیں طرف سلام کرتے وقت قدرے وقفہ رکھے دونوں کو متصل کرنے کی ممانعت ہے صرف اسی مقام پر مواصلت منع نہیں ہے بلکہ پانچ مقام پر اس کی ممانعت آئی ہے ان میں سے دو کا تعلق امام سے اور دو کا مقتدی سے ہے اور ایک کا امام و مختدی دونوں سے ہے امام کے لئے ان دو کا اتصال منع ہے ایک یہ کہ امام تکبیر کے ساتھ کرت کو نہ ملائے اور دوسرے رکو کو کرت کے ساتھ نہ ملائے یعنی ان دونوں مقام پر قدر فصل پیدا کر دے مقتدیوں کے لئے جن اتصال کی ممانعت ہے وہ یہ ہیں اول یہ کہ اپنی تکبیر تحریمہ کو امام کی تکبیر سے نہ ملائے دوسرے یہ کہ اپنے سلام کو امام کے سلام سے نہ ملائے اور وہ امر جو دونوں میں مشترکہ ہے اور جو منع ہے وہ یہ ہے کہ فرض کے سلام کو نفل کے سلام سے نہ ملائے جائے سلام کے آداب سلام کی آخری حرف یعنی اللہ کو ساکن پڑھا جائے اللہ نہ کہے یعنی ہا کو ساکن پڑھے متحرک زیر کے ساتھ نہ پڑھے لفظ سلام کو بہت نہ کھینچے سلام کے بعد اپنے دینی دنیاوی امور کے لئے حسب دل خواہ دعائیں مانگے فرض نماز میں سلام سے پہلے بھی یہ دعا پڑھے یہ بارگاہ ایزدی میں مقبول ہوتی ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ اس سے مراد ادیا معصورہ ہیں اور یہاں حاشیا ختم ہوتا ہے پس جس کسی مومن نے نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کی تو سمجھنا چاہیے کہ اس نے عبادت اس نے اپنی عبادت سے بہر و بر کو معمور کر دیا اس لیے کہ تمام روحانی مقامات اور روحانی احوال کا خلاصہ نماز پنجگانہ ہے جو مذہب کی اصل روح ہے اور مومن کے لیے اس کی حیثیت کفارے کی ہے جس کے ذریعے گناہ بھی دور ہو جاتے ہیں ہمارے شیوخ نے متبر اصنات کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز پنجگانہ گناہوں کا کفارہ ہیں اس موقع پر اس آیت کو بھی پڑھنا چاہیے ان الحسناتی یدہبن السیئیات سورہ حود پارہ نمبر بارہ ترجمہ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں اس میں نصیحت کرنے والے لوگوں کے لیے نصیحت پوشیدہ ہے